محمد اللہ رسول رسول الکریم جیسے اصلاح کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اہل تصوف جیسے اصلاح کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی کو عمل کرتے وقت اس بات کا احساس ہو جائے اور آگاہی ہو جائے اس کو معلوم ہو جائے کہ میں باطن کے کس جذبے کے تحت استعمال ہو رہا ہوں ابھی آتے ہمارے برخذار نے آخر جی ایک جگہ میں بھی رشتہ کرنا چاہتا تھا ایک دوسرا آدمی بھی رشتہ کرنا چاہتا تھا پنچیر تحریک والا اور اس نے جو ہے تو خام مخواہ میرے خلاف فضا بنانا پرپ کرنا طلباء میں اس خاندان کے پاس چاروں طرف اس نے میرے خلاف رپ شروع کر دیا میں نے کہا یہ جذبہ حسد کے تحت استعمال ہو رہا ہے آپ پلٹیری تحریر کی اتنی روشنی ہے کہ وہ ظاہری توحید کی موٹی موٹی باتیں وہ بھی شدت کے ساتھ بتا دے آدمی کو اور اس کو جوش پر نہیں ہے باقی سب پر کوبر کفت پر لگا دے یہ ان کی ایک ترتیب ہے آواز سب کو آ رہی ہے درمیانی دردہ بند کر لیں درمیانی درازہ بند کر لیں آواز سب کو آ رہی ہے جی باقی آدمی اکثر کے جذبہ کے تحت استعمال ہو رہا ہے کہ آدمی اخلاق کے تحت استعمال ہو رہا ہے یہ تو گہرا فہم ہے ٹکڑا کر رہے تھے کہ اتنے اصولی آدمی تھے اتنے اصول پرست آدمی تھے کہ جو گاڑی کے اندر ریڈیو ہوتا تھا اس کا بھی لائسنس بناتے تھے کہ یہ حکومت کے جو معدات ہیں اس میں فرق آ رہا ہے اور کہتے ہیں کہ جب ان کا اپنے بیٹے کے امتحانات وغیرہ کا وقت آیا تو پھر سارے اسود درے گئے دھرے رہ گئے یہ تو جو فرما رہی ہے یام نو کیوں قوامین بالکش آگے پڑھے گی جی تھی آفت صاحب شہادا اللہ ول ولا ان اول والدین, عبیل والدین سچی گوائی پر جمنا ہے اگرچہ وہ کسی وقت وہ سچی گوائی آپ کے اپنے خلاف استعمال ہو رہی ہوگی والدین کے خلاف آ رہی ہوگی بیٹے بھائی پوتے نواسے جی؟ بتیجے بھانجے اس کے خلاف آ رہی ہوگی تو سے پتا چلتا ہے برادری کے مفاد کے ساتھ جب ٹکراو آتا ہے پھر کیا کرتا ہے والدین کے ساتھ مفاد کے جب ٹکراواتے ہے پھر کیا کرتا ہے اور اپنی نظام کے ساتھ جب مفاد کا ٹکراوات ہے پھر کیا کرتا ہے وہ اپنے ساتھ میں نے کہا کہ یہ برفدار جو ہے آپ کا پنچولی ساتھی جو ہے جو کیا استعمال ہو رہا ہے لیکن اس تحریک روشنی اتنی ہے کہ وہ اس بات کو نہ ان کے زرباس ہے نہ کو سمجھتے ہیں نہ اس کے تحت اپنی شاخ کرنے کے حالات پرائمری اسکول کا اپنا ایک اندازہ ہوتا ہے آپ کو نہیں دے سکتا مڈل سکول کا دوسرا اندازہ ہوتا ہے وہ بھی اپ کو نہیں دے سکتا ہائی اسکول کا دوسرا اندازہ ہوتا ہے اتنا دے سکتا جتنا اس کے میں اس حضرات اس کے پاس نہیں جانا اس طرح حضرت مولانا ریاض رحمتہ اللہ نے اپنی تحریکی کارکردگی کو حضرت مرارش پریتھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیش کیا تو انہوں نے دو جملے اس کے بارے میں فرمائے ایک فرمایا کہ یاس نے یاس کو آس میں بدل دیا یاس میں امید آس امید بڑے عیمانہ بات کرتا تھا بات, بات سے بات نکال کے ایک, ایک ایک لفظ میں کتابوں کے علم بند کر لیتا ایک لفظ میں ایک کتاب کا فیصلہ کرتے تھے ریاس نے الف نام بتایا یاس کو پھر یہ کو بیٹھایا آس میں بدل دیا پھر فرمایا عام ہے تام نہیں ہے عام ہے تام نہیں ہے ضروری ضروری دین عام طریقے سے تو پھیلے گا لیکن جہرہ دین کہ جس میں باطن کی اصلاح کا کہ سمجھ پیدا ہو فہم پیدا ہو اور آدمی کی پوری زندگی بدلے وہ مزید کچھ چاہتی ہے وہ چیز تو اس کے بغیر نہیں ہوگا عام اور چیز ہے تام اور چیز ہے تام یعنی مکمل ہو جائے, مقبل ہو جائے تو ظاہر تو آدمی تام ہوتا ہے پورے قرآن و حدیث کے علم خیر گزر کرست آدمی تام ہوتا ہے کہ آدمی پورے اس کو قرآن حدیث کے علم ہو اور باقی لحاظ سے آدمی کام ہوتا ہے جب یہ آدمی بیک ہو کر مکائے نفس پر آگاہ ہو جائے نفس کے مکروں پر اور چالوں پر آگاہ ہو جائے اور نفس کے مکروں پر اور چالوں پر آگاہ, ہو پر چالوں پر آگاہ ہونا یہ بعد گیری صحبت کے اور بات جو ہے تو رگا رگڑی کے دان ٹپٹ کے پٹنے پٹائی کے پھر بات بہت آتا ایسے ہی نہیں ہو جاتا کہ آدمی مقاعد نفس نفس کے مکروں پر آگاہ ہو جائے ٹھیک ہے اس سلسلے ہمارے ایک نفسیات شعبہ نفسیات کے ایک لڑکی بیٹھ تھی وہ شادی ہو گئی اس کی خامن کی نہ وفات ہو گئی اس کو دن پر چوٹ لگی اس کو اور سارے جنجرہ سے فارغ ہوئی تو اس نے ایسے کہا کہ میں نے تو جب میں فاروغ ہوئی تو میں نے کتابیں پڑھنا شروع کی تو مجھے تو اتنی عظیم سمجھ آنا شروع ہوئی اور مجھے بڑی حیرت ہوئی حسرت ہوئی کہ اتنا عرصہ میں سلسلے میں رہی اور میں کچھ سیکھ نہ سکی میں نے کہا کہ وہ تو آپ کا ذہن یا اس درجے کو پہنچا جس کا اس کو سمجھ سکتا جب چوٹ لگی اور جب ظاہری کارو ہر چیزیں چھوٹی ہیں تب باطن انفارغ ہوا چیز کو سمجھنے کے قابل ہوا جی بات یہ بات ہے جی یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے اور سچ بات ہے ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے ساری دنیا میں مسلمان ہو جائے ساری دنیا کی ہدایت ہو جائے مجھے ہدایت نہ ہوئی تو،, تو کچھ بھی نہ ہوا نا مجھے تو کچھ حاصل نہ ہوا میری تقریروں سے میری تحریروں سے میری کتابوں سے میری تحریکوں سے میرے مدارت سے ساری دنیا ہدایت پھیل جائے لیکن میری نجات نہ ہو تو کچھ نہ ہوا کہ مہمان کہہ رہا ہے کہ فلانے یہ جی نہیں کہا کرتے پیسے ہمارے مدد سے چندہ دو جو کمیشن ہے وہ چندے میں دے دو اس پر باس خراب نہ آیا اس طرح کا مدرسہ چلانا میرے ذمہ ضروری ہے کہ لوگوں سے جلدی چندے وسول کر کے چلاؤں کیا میرے دن ضروری ہے کہ لوگ غریب ہیں میں ڈاکے مار کے ان کو روزی پہنچایا کروں بس سے کہا کرتا ہوں کہ تجمرہ نہ نقصان نہیں ہے لیکن تو دکان پر جھوٹ نہ بول اس کمائی کو ٹھیک کر اور تیرے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ تو حاج کرے دے تو عمرے کرے وہ تو سامنی چیز ہے وہ جس پیسے پر تو ہاجمرے کو جا رہا ہے دیکھنا تو اس کو ہے کہ وہ کیسے ہے وہ جھوٹ فریب سے اور اس ہے تو مرا کر لے تو کیا ہوا خرا شکار عشا خان کا جب جاتا ہے واپس آتا ہے گدا ہوتا کہ حضرت اللہ تعالیٰ بولو دے کہ پیدائش ہوئی ہے دوران تو آپ یا ان کی وجہ گئی ہوئی ہیں تو اس کو لوگوں نے حوالہ نکالا کہ ابو ابوجال بھی موجودے کا بہت ابوجال موجودہ موجود کیا بونا کوئی کمال کی بات ہے ایمان کمال کی بات ہے ایمان کے بغیر تو موجود کیا ہونا ایمان کے بغیر جی تو شریف تو ترتیب ہے ماشاءاللہ جی بڑے عمرے کر لیے بڑے حج کر لیے لیکن جو مال کمایا جا رہا ہے کے میٹر بند ہے اور سوزا بھائی سے جھوٹ بول رہے ہیں غیر معیاری کو مییاری کے ساتھ آ کے مارکیٹ میں لے جا رہے ہیں تو آپ تو امار کے امبار لے کر آئے پہاڑ لے کر آئے آپ کا ایمان نہ آسے کھوٹ ایمان میں کھوٹ دل میں سے منقلب اس کا دل ایمان ہے کھو دل میں ہے دل کی کھوج ہے وہ مطلب پورا نہیں کر سکتا آباد کے انبار دل کی کھوج کی کمی تو پورا نہیں کر سکتے دکاندار صاحب چاچ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے کیا ان سے گاس زیادہ آتے ہیں آپ بتاؤ دوسرے دکاندار دو کو پتگڑا کی لڑکی کی تصویر لگانے سے بکری زیادہ لڑکی کی تصویر لگاتے ڈاکٹر سیاح صاحب نے ایک دفعہ سادہ لو آدمی تو ہے جی نا آج پر گیا تو اس نے کیسے آدمی کے عمارت میں ٹھہرایا کہ ہمیں اس کے بارے میں یہاں معلومات تھی ہم اپنے آپ کو بچاتے تھے ایسے کا دوسرا پارٹنر ہے ماشاء اللہ اس دو بیٹوں کو عالم بنائے ہوئے ہیں یہاں مسجد مسلم ایمان ہے کپڑے کی اس کی دکان اتنا بڑا کاروبار ہے کپڑے کے دکان کی طرف گئے تو عورتوں کے کپڑوں کو یہ سب نمائش کے طریقے ہیں لگائے ہوئے اس کا تو یقین ہی, ہی ہے کہ اس نمائش کی فوج ترتیب کو اختیار کر کے روزی زیادہ ہوگی سب کو عالم بنا رہا گزرب میں عالم بننا اچھا خزاں کمائی کا ذریعہ ہے آئی ڈیوٹی والے کھڑے ہیں باہر ڈیوٹی والے کھڑے ہیں <سؤال> دل فروش کہاں ہیں؟ مطلب ہے مطلب معیار کو کام کاج میں نہیں ہے نا اس کے لگایا تھا دو آدمی بیان سوٹ کر چلے گئے نا جس میں کی گاڑی چار آدمی کر گئے تھے تو آج کون جائے گا جی اب صاحب جاؤ جی جی. جی. معذور کرو جی سپروائزر تھا حفاظت اس کا دوسرا آدمی لگاؤ جی طرح سے کون ہوگا جی کچارے سر, سر, سر پر ایک بوری بھی کو جا کر, کر سار. خاموش ہے بہت. ذہنی نہیں اس کا ذہن نہیں سلتا اور کون ہو یہ سب بخود آپ کے مستقبل کے لیے ٹرانگے مجمد. اس کو اپنا کام سمجھے گا اس. تو پابندی کرے گا اس کی کیا ہر روز ہو دو آدمیوں کا کھڑا کرنا ایسے ساتھی جو وغیرہ واقف ہوں ساری گاڑیوں کو جانتے ہوں یہ آپ کا ذمہ ہوا کرے گا ٹھیک ہے <تصفح> آج کے لیے تو کھڑا کر دیا آدمی کیا آپ لوگ کا نظام اتنا محفوظ ہو جیسے کہ آپ لوگ اپنی زبان میں اپنے باپ کی زبان میں فل پروف کہتے ہیں نکل جبا کہ فر پروف بتایا کہ نا اگر یہ پارا مونگ محفوظ تکر ہے تو کہہ رہے محفوظ ہوا جی محفوظ نظام ہو کہ باطل آپ سے مایوس ہو چکا ہو جس طرح پر کہہ رہی ہے اور ذہن میں آ رہی ہے کہ باطل اب تو آپ کے بارے میں مایوس ہو چکا ہے اس آیت کے اوپر نکالنا ہے کون نکالے گا جی کہ آپ تو شاید بادل آپ کے بارے میں بچی ہے یوگیوں نے جو دور فاروقی میں سازش کی ہے تو وہ دینی سازش نہیں کر سکے انتظامی سازش کی ہے سیاسی اختراف ڈالے ہیں جو عثمان غنی وزیر کے دور میں پروان چڑھے ہیں اور جو خلیفہ راشد تھے تو اس لیے انہوں نے مسلمان کے قتل کا فتویٰ نہیں دیا خارجی تھے مسلمان کفر کا فتویٰ نہیں تھا پر اور خلیفہ راشد کی خصوصیات میں سے باتیں ہوتی ہیں پھر بعد میں عبداللہ بن عمر بنائے مہروان وغیرہ کا جو خارجی تھے کے بارے میں حدیثوں میں واضح اشارے بھی آئے ہوئے تھے وہ ان کو ختم کر دیے پھر اللہ تعلیٰ نے کشی کی ہے زمنی بات آپ کے درمیان میں آج میں الطاف صاحب کے فیم کا وہ جانچ کو جانچنا چاہتا تھا نا تو یہ دوسرے مرحلے پر جا کر پہنچے ہیں صحیح بات کو. پہلے پر نہیں پہنچے نا جی کیا بات کر رہے تھے جی آ, تو ان سے میں نے کہا کہ وہ تو سعودی عرب میں تعلیم بنانا اچھی خاصی آمدنی کا ذریعہ ہے وہ تو فوج ترتیب کو اختیار کر کے روزی کمانے کی ترتیب پر ایک آدمی ہے اس کا تو یقین کا ہی حال ہے جتنے لوگ بتوں پر کپڑے سجا کر دکانوں میں رکھتے ہیں ان کا شرک رخ کا یقین ہے ان کا یقین شرک کے حج کرتے ہوں یہ تاجر پڑھتے ہوں یہ نمازیں پڑھتے ہوں یہ مدرسوں کو چند دیتے ہوں مدرسے کا تو میری طرح ملو بیٹھا ہوا ہے چندہ لاؤ کیونکہ میں اگر مدرسے چلاؤں گا تو دین تو ختم ہو جائے گا بس جو, علم غلم جو گن بلا لاؤ بس تنور اس میں ڈالو ملا کا پیٹ تنور ہے ہمارے جی. مدار صاحب ہمایا کرتے ملا کڑا کنارے میں تندور ہے بس نہیں میرے میں کہا کہ میں مدرسہ چلاؤں ہرا الگ غلط پیسے سے صحیح طریقے سے چلا سکتا ہوں ٹھیک نہیں چلا سکتا ٹھیکہ ساری دنیا مدرسہ بن جائے ساری دنیا میں پھیل جائے ساری دنیا میں حکومت قائم ہو جائے اور میری اخلاق نہیں میری ہدایت نہیں ہوئی ہو میری نجات نہیں ہو رہی تو, تو سپر کام ہوا نا کام تو سپر ہوا لیے تبلیغ والے ادار سے میں کہا کرتا ہوں تبلیغ کا کام آدمی سو آدمی کو گھر سے نکالنے کی ٹرک سیکھنا نہیں ہے کہ آدمی کو جماعت میں نکالنے کی ٹرک سیکھ لے آدمی یہ جماعت میں نکالنے کا ہنر اور جماعت میں نکالنے کا جو چل سیکھنے والی بات نہیں یہ تکوا سیکھنے کی تاریخ خود تو بن جائے جب لے میں, میں اس بات پر کیا کرتا ہوں کہ نکلنا مقصد نہیں ہے بننا مقصد ہے نکلنا مقصد نہیں بننا مقصد ہے نکل سے نکلنے سے بننا نہیں اور آج نکلنے کا فائدہ کیا ہوا مقصد تو بننا ہے مقصد تو نکلنا نہیں ٹھیک ہے تو یہ بات ارد ہے جی کہ آدمی کو اس بات کا فہم پیدا ہو جائے کہ اب جو میں استعمال ہو رہا ہوں میں کس جذبے کے تحت استعمال رہا ہوں میں جو عمل کر رہا ہوں میں کس جذبے کے تحت عمل کر رہا ہوں کہ میں تو توحید بیان کر رہا ہوں اور ایک ایک آدمی کا نام لے لے کر اس کو مشرق قرار دے رہا ہوں تو یہ تو وہ یوزرے کی لڑائی ہے جو اپنے مخالف زمیندار اپنے مخالف کسان کے خلاف پہلے وہ گاڑیاں بیچتی وہاں پر اور کی آ کر تھا اب تو اس کے خلاف بیان کر رہا ہوں تو میں تو اپنے نفس کے غصے کے تحت استعمال ہو رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں شیخ قرآن ہوں میں قرآن نجی کی تفسیر بیان کر رہا ہوں کہاں ہے میرے بھائی میں تو نفس کے جذبے کے تحت استعمال ہو رہا ہوں اور اس کو مطمئن کرنے کے لیے کر رہا ہوں اور پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوں. نقصان بھی اٹھا رہا ہوں نقصان اٹھانے کا پتہ بھی نہیں لگ رہا ہے سامع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ وحیم اللہ علیہ کو ایک علاقے میں جلسے کے لیے بلایا جلسے میں تقریر فرما رہے تھے کہ اس علاقے کے مخالف علماء مجمع میں آ گئے اور اس وقت جو ان کا بیان ہو رہا تھا وہ بہت گہرے علوم کو اور بہت سنچے مضامین کو بیان فرما رہے تھے وہ جو لوگ اگر بیٹھے ان نے بیان کو ختم کر کے دعا لی اور مجمع کو رخصت کر دیا لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو فلانے فلانے آ گئے تھے ایسا بیان ہو رہا تھا کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی آج ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کسے کہتے ہیں ہم نے فرمایا کہ کچھ میرے دل میں یہی خیال آ گیا تھا تو اس لیے بند کر دیا بیان پھر بیان اس خیال کے تحت ہو رہا جی؟ پھر بیان اس خیال کے تحت ہونے لگا تھا پھر بیان دیا ہے وہ رضا اللہ کے لیے جو ہو رہا تھا اس وجہ وہ نہیں رہی تھی بات کچھ اس وجہ سے میں نے وہ کچھ یہ خیال میرے دل میں دیا گیا تھا تو اس لیے پھر بیان کرنا بند کر دیا اس کے بعد جو بیان کر رہے ہیں وہ تو رضا الہی کے بجائے جذبہ نفسانی کے تحت استعمال شروع ہو گیا وہی میں ایک تاریخ پڑ رہا تھا اس نے لکھا ہوا تھا کہ ایسا دور گزرا ہے کہ ایسے اللہ والے لوگ ہوتے تھے سمت میں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے وفاق وہ ایک رات میں ختم کرنے والے ہفتے میں ختم کرنے والے کسی کو پتہ بھی نہ تھا کہ ہے کہ ایسے علم جب موقع آئے بہت بولے تو پتہ چلے سننے والوں کو علم کسے کہتے ہیں اور کسی کو پتا بھی عالم تو ایسے رضا الہی کے جو بات کے تحت استعمال ہونے والے ہم سب اس بات کی کوشش کریں اور فکر کریں کوشش کریں مجاہدات سے گزریں بار بار مشرے کریں تو ابھی تعلیم کی جو کتاب ایسے مولار شفی خانی صاحب علیہ کی ان کے وہ مریدین جو اونچے درجے کو علماء، اونچے درجے کے شیخ و عزیز درجے کے شیخ العزی تفسیر، اونچے درجے کے مفتی اور ریاستوں کے سے مفراست والے بڑے بڑے حکام اور بڑے بڑے والیانیاست ان نے سے پوچھی باتیں پوچھی ہوئی میں عمل کیا اسے مجھے یہ احساس ہوا کہ میں اس جذبے کے تحت استعمال ہوا ہوں یا اس جذبے کے تحت استعمال ہوا ہوں تو آیا یہ میرا استعمال درست تھا کہ نہیں درست اللہ اور یہ سارا جو ریکارڈ جمع ہوا ہے اس سے پوری تین جلدوں کی پندرہ کتنے سو سفر کی کتاب ہے جیولا صاحب تین جلدوں کو ملائیں تو کتنے سفر بنتے ہیں تربیت سالے کی تین جلدوں کو ملائیں تو کتنے سفر بنتے ہیں اور دو سے بڑے سائز والی کے ہیں دو کتابوں تو فل سائز والی کی ہیں وہ پو آدی نہیں بڑا اس کا تھا ہاں تو سارا اور اس کے بعد الفاظ عیسہ بھی ہے ہاں اس میں یہ اور پھر کچھ لوگوں نے اپنے اپنے مجموعوں کا لگا بھی شاید کرایا ہے ایسے اصلاح دل ہے حضرت مران شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور یہ جو ہے انفاص عیشا ہے پروفیسر عیشا صاحب کی اندازہ وشائے کیے تھے لوگ مثال شامل کریں تو یہ ڈھائی ہزار سفات بن جاتے ہیں ڈھائی ہزار صفحات پر محیط ہے یہ روزاد اپنے بات میں حوال کو لکھ کر اس پر اصلاح لینے کی ٹھیک ہے نا تو یہ صورت حال ہے جی آپ لوگ کوئی باتیں پوچھتے ہیں تو پوچھیں جب انسان غیر احتیاط کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تو اس میں اپنے خیالات اور افکار کو درست رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میرے بھائی بہت مشکل ہو جاتا ہے اس وقت الیکشن کے تاریخ کے دوران یہ امان اللہ کانی میرے پاس آیا نا جو مرد امور کا وزیر تھا اسے میں نے کہا تو نے یونیورسٹی میں گرجے کا افتتاح کیا گرجے کا افتتاح کرنے کے لیے تو آیا تھا تو وزریالہ یہ کیوں آئے تھے تم تو, تو کہتے میں نے وزریالہ کو اسی وقت سمجھا دیا تھا کہ اس پر اختلاف آئے گا اس پر مخالفت ہوگی اور یہ مسئلہ جو ہے اختلاف ہی مختلف تھی ہے یہ اس نے تین چار باتیں کہیں اور مجھے حیرت اور افسوس ہوئی کہ سیاست نے اس کے شر اس کے شریف ہم کو ختم کر دیا ہے اس کے زبان سے یہ نکلتا کہ مجھے تو خطرہ تھا کہ یہ غیر شری بات ہے اور اس کے وجہ سے ہمیں خراب نقصان ہو جائے گا تو یہ وہ بات تھی جو کہ ربانیین اہل سیاست کو پاس ہوتی ہے ٹروس ماحول میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح جگہ پر رکھنا میرے بھائی بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عبادات پڑھانے کے لیے تھوڑے مان کی ضرورت ہے اضر جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اور ریاض رحمۃ اللہ علیہ کے سبزات اور دوسرے امیر تمدیری تاریخ کے فرماتے تھے کہ عبادات پڑھانے کے لیے تھوڑی ہی, کی ضرورت, جی. لیے تھوڑی ہی کی ضرورت ہوتی ہے معاملات کو درست کرنے کے لیے پھر بہت ایمان کی ضرورت ہوتی ہے اور قزاع سیاست کو درست کرنے کے لیے پہاڑوں جیسے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے جس وقت گرجے کے کیس کوئی ہائی کورٹ میں مرتزہ نے چیلنج کیا برخدار مرتضا ایک طالب علم میں اس نے اس کو چیلنج کیا تو آپ تو ہائی کورٹ کا جج کہہ رہا تھا برخدار آپ کا سواب ہو گیا نا بس اب چلے آپ تو ذریعہ بنائے ہم کیا کریں یعنی جس قوم کا ہائی کورٹ کا بیٹھا ہوا جج اس کو اتنا فہم نہیں ہے جب اس کے پاس مشرقی تیمور میں ایک ضلع میں چند عیسائیوں کو گرجوں میں جمع کر کے انہوں نے ریاست بڑھا لی تو آپ کے ہائی کورٹ کے جج کا اتنا فہم نہیں ہے تو اور قوم سے کیا تو رکھتے ہو اور آپ کا مفتی بیٹھ کر گھٹا گھٹ تب سے پیتا اور کس کو کہتے ہیں جائز ہے اور عمدی کی سفیر جب ہائی اڈے سے نکلتا ہے اسلام آباد کے آگے چین فلائی ٹو چائنا کا بورڈ دیکھتے ہیں آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ بورڈ اتنا اس وغیرہ تو قوم تو حصل ہے اور پہلے مفتی کاٹنا فہم نہیں ہے تو تو کیا کرے گا جس وقت فلسطین کی زمین کو بیچ رہے تھے یہ مسلمان تو دیوبند کو فتوایا اور اس کو فتویٰ کیا جام نظر کو دیوبند والا نے اپنا فتوا مولانا رش تھانوی صاحب کے پاس بھیجا جو سرپرچ تھے انہوں نے خود فتوا نہیں دیا انہوں نے سارے کابر اس وقت کے جو تھے اہل علم صاحب کے پاس بھیجا اور پھر سب کو جمع کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سمجھ لیا خرید و فروخ کا آپ جو جی سی چیز خرید بھی سکتے ہیں اور آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے بالکل لیکن اگر دیکھتے کہ یودی زمینیں خریدتے خریدتے خریدتے کل اس بار کا دعوی کر بیٹھیں گی ہماری ریاست ہے پھر کیا ہوگا اور سارے علما حقہ بکا رہ گئے انہوں نے کہا خطرہ تو ہے انہوں نے کہا خطرے کی طرح نظر لکھو کہ زمینیں بیٹھتے ہیں یہودی کو حام ہے ناجائز فتویٰ کیا فلسطین کو اور دوسرا فتوا جائے نظر کا آیا جو اربوں کا تو اتنا گہرا علم نہیں ہے آج کل کے دور میں کافی سفید بس نبی میں مفتی محمود صاحب احتقاب پر بیٹھے ہوئے تھے یہ واقعہ ہے سن ستر نو اناسی اس وقت بولا گیارہویں سال کے وقت میں ہماری جمیت علماء کے ساتھ بہت وابستگی تھی ہم تو جان رہتے تھے اس پر مفتی صاحب نے کہا مفتی صاحب نے تو بہت طویل سفر تبلیغی جماعت کے ساتھ کیا سعودی عرب کا اور اس میں جو ہے تو مودو کا تعارف ہے آپ لوگوں کو تعارف ہی نہیں ہے تو مجھ سے جواب نے بچیا دادی ہے ڈرو خیر پارٹی کو منگو منگاؤ الیکشن جی تو پتہ پارٹی جی پارٹی منگو ہمارا کہ دوسری بات میں نے کہ میں نے کہا پانچ سالوں میں تمہارے پاس کبھی آیا ہوں کسی کام کے لیے میں نے کہا برخاسا مک دمرہ تہارف دے رہے معاشرے کی کس طاقت وزیر تعتکاروں نے یہ مولو محمد صاحب صاحب نے بیٹھا ہوا اسپیشل اس کا ایک کام تھا یہ فضرمان کے مالک ہے بیٹھا افتاب شیرپاؤ یہاں کا وزراعلا تھا وہ فائل گھر سے لے کر آیا ہے فضل مان اور افطار شیرپاؤ کو اس نے ہاتھ میں دیے اس میرے آدمی کو ریلوے کا میڈیکل آفیسر ہے اس کو صبح سرحد کی حکومت میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا میڈیکل افیسر بنانا ہے اور فضل مان نہیں کر سکے نہیں کرا سکے وزیر بیٹھے وزیر نہیں کرا سکتے خیر سلسلے کا آدمی ہے سلسلے کا بھونکتے رہتے ہیں دعائیں دعائیں مانگی مانگی اس کے بارے میں یا اللہ لیا لیا تو ایک کمیشن کی اس نے درخواست دی کمیشن کنٹریو کی کمیشن میں اتفاق ایسا نمبر آ تھا کہ جو پچاس ہزار اسی ہزار ایک لاکھ لیتا تھا تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نہ سڑے دیر خد دے آ جز دے چل ذرا مقبل باقاعدہ آپ اس کے مار پا رہے پاس تو اس کے پاس میں اور وہ او, ڈاکٹر صاحب اور کس میں کٹھے رہے ہوئے تھے اس میں, میں. فاگر اس کی بیٹی میری اسٹوڈنٹ ہو گئی اس کے امتحان آ رہا تھا تو پھر میں نے کہا بس میں نے کہا بار کا محمدہ فرح خطے ان شاء اللہ سستا ہاکار کے کی لیے ہاکار قابل آدمی ہے قابل آدمی انٹرویو کو تا, تا, تاپ کرتے اور سلیکٹ نہیں ہوتا تو خیر اس کے پاس بھی گیا تو اس کی اور ماری گپ شپ ہوتی تھی اس زمانے تھے مجھے کہا کرتا کہ اے.. کوئی Иـ.. اے.. اے.. کسی سے بات کرتا کہتا کسی کہ دیکھو میں سچ بات کہہ رہا ہوں تو کیا بھی تھا کہ لوگوں سے پیسے لینا تھا ہمارے یہاں گھر میں پھنسایا سلیکٹ ہوا جی میں نے کہا الحمد للہ تو نہ کرا سکتے کام کرنا نہ کرنا رضا کا اختیار میں ہوتا ہے مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے چمٹ چمٹ کر مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے مال کر اسی لیے پتے وزیر بکی سوری بکی تو کون کہا کرتے خیر مو صاحب کہا کرتے کون کے پھر دیکھیے پکیر بال پٹ سے دل چل تو کہا کرتے بات راس نو نظر آؤ کاروش کی مت نظر آؤ تو پر خدار یہ باتیں کہنا جو ہے نا یہ سیاسی بچارے دب جاتے ہیں ہر حال میں آپ اس کو چری کرتی بہادرو آپ کو اس کو سمجھ بات تو تو یہ سمجھ کو ہیں بولا تو کہتے یہ سوئم کو ہے میں تو بھائی گروات صاحب کے خاص چلو اور مریضوں میں سرا ہوا ہوں نا ماشاء یعنی ہر ایک آدمی کے اندر ہوتے ہیں ہر ایک آدمی کچھ کمیاں میں ہوتی ہیں تو ان کو غیرت مانی کافی حاصل ہے یہ مجھ سے ان کے بیانوں کا میں انگریزی میں ترجمہ کیا کرتا سرائیون میں تو بعض اوقات بعض مشکل موضوع آ تھا تو اس میں یہ الفاظ مجھے بتاتے تھے اتنے ان کو انگریزی کی مہارت تھی نہیں, کبھی نہیں موجود تھے جب میں کوئی مشکل مجھے پیش کسی بات کو سمجھانے میں تو اس میں مجھے بطورے لکما کے بطور ہینڈ کے لفظ انہوں نے کہا کہ آدمی کے اندر استعداد ہونی چاہیے تو استعداد کا میں نے ترجمہ کیا گٹ تو انہوں نے کہا کیپیبلٹی مجھے بتایا استعداد کیپیبلٹی میں اس کا مانا بنتا ہے اس نے ان شاء اللہ آئندہ ہفتے کو اجتماع آ رہا ہے مہوارا جی ہفتے کے دن مہوار اجتماع ہوگا گئے سفر دن کے بعد رکھا ہے جی آئندہ ہفتے کو مغرب مغرب کے بعد بیان ہوگا بیان مغرب کے بعد ہوگا اور ساتھ ہی ہماری گاڑی نہیں ہے آئیے تو کیا کریں منگل کے دن پھر جو ہے تو زمینہ کا ختم کریں ایک زیادہ پڑنے کا تو اس کو جائے تو تین چار بڑے بڑے سائز کے اس پر کمپیوٹر سے نکالنا ہوگا جی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ شاء اللہ منگل کے دن کریں گے گاڑی کا بلنا بدلنا تو بدنامی ہے جی جی ہے تو ان کر لیں گے وہ آدمی ہمارے پچہتر آدمی ہوتے ہیں تو پچہتر آدمی پندرہ دفعہ پڑھیں تو ایک ہزار سے زیادہ ہو جائے گا جاڑی. اور ایک ہزار دفعہ اس کا درود تنظینہ جی شریف جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت حیات کا روایت نہیں ہے یہ جہاز ڈوب رہا تھا سمندری جہاز تو اس میں کوئی بزرگ تھے ان کو اپنا کی حالت میں غروزگی ہو گئی غروضگی میں زیارت ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے درود تعلیم فرما دیا اور فرمایا کہ اس کو ایک ہزار دفعہ پڑے جہاز والے تو جہاز طوفان سے نکل جائے گا نے پڑھنا شروع کیا تین سو دفعہ جب پڑھنا انہوں نے پار کیا تو بس جہاز نکل گیا یہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے عائد کریمہ کا ختم شروع ہونے کی تاریخ ایسی ہے کہ سب سے پہلا خطب میں نے اپنے بیٹے کے لیے کرایا ہے نا گھر پر یاد ہے آپ کو وہ خطب جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں ہمارے یہاں خلم صاحب آئے ہوئے تھے تو ذرا نہیں ہیں مجذوب بھی ہے ختم آدمی تھوڑا تھا ختم نہیں ہو گیا تو کہہ رہے تھوڑا دعا دے بابا سے دعا میں کو دیے چلے گئے نہیں داخل ہوا بڑی گھر کے داخلے کے لیے کیا تو میں ہو نہ ہو سیدھا کیا کروانی کامیاب الحمد للہ خدا کی آپ تو مت دے گا خدا نہ کہ خیر جی وہ الگ شان کو کوئی پانچ چھ مہینے کے بعد کا داخلہ ہوا اور بالکل غائب طریقے سے ہوا مجھے بڑی عدت ہوئی اس میں امال کا وسیلے جی؟ صدر وزیر فیل ہو جائیں گے آپ امال کے وسیلے سے مانگیں گے اللہ سے آپ پھیل نہیں ہوں گے اللہ لا الہا الہا اللہ لا الا ان الا اللہ